سبحان <تصفيق> <تصفيق> <الحمد> الله سبحان الله سبحان الله اقبلوا دعائي الحمد لله رب <الزنبي> العالمين هو اهل المغفرة والتقوى والصلاة والصلاة على عباده الذين اصطفا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله خسقوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه سبحان الله وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى سبحان الله سبحان الله الله سبحان بسم اللہ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کتاب اما وی سبحان الله سبحان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا يسألوا عليه وسلموا تسليما آه شوک اللہ <سؤال> بلند والا <سؤال> سلامکیا شی عار سوار والا سوہیا نبی علبیہ پلا سلام آلیکیا نورل انوار والا لا سہاوکیا اسرار سب کے میں ہر بات میزبان پھر معذاء السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ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 دنیا تو رخ ست پرمات غازی غازی خان شریف جلسہ عام اس کا اہتمام کرنے والے تعالی دو جگ دیا ساتھ نماز مختصر وقت چ الله جل شان و روح لمدد توفيقنا مذرقان الدين كتبته اللہ تبارک و تعالیٰ تفہیم نال وہ جناب نبوت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نبی جو لمبے بواں گا اللہ تو آ شر ہے صدر فرماوے آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین واہ قسمت سبحان الله سچ عام والله يا سبحان الله صدقه عام الله تبارك وتعالى ذي الطرفو فطرتی شعور نا کائنات ذرے نو اللہ تعالی نے فطری شعور دتا ہے وہ اس فطری شعور نو جڑا اس قدرت دا نے دائرہ محدود فرمایا ہے اپنی حکمت اس نظام میں اس دائرے میں استعمال کردی ہر شہ ہر ذرہ اس لحاظ تبارک و تعالی واہج رکھد یعنی فطری شم سبحان ]اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس فطری شعور ہر ذرا ناطک جمادات نباتات حیوانات حیوانات جن انسان یہ سب دے سب اللہ تبارک و تعالی طرف اک شور فطر تھی ملیا ہوا ہر شہ اللہ اجال اللہ اللہ طرفوں سمجھو مامور فطری شور ناوی اس نوں اس چیز دا احساس یا نہ جا رہی ہے اس وحج ٹدایت ہر چیز اپنا وقت مقرر پورا کر رہی ہے جو جمادات نے جو حیوانات نے یہ بے شعور ساڈی سمجھت نے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 میں اس پتھر میں پریشان ہوں پتھر میرے سے سبحان اللہ پرانے مجید بیان ہے ان مین شے انسبی سبحان اللہ سبحان اللہ خلا قلعہ تک کا تصبیح ہوں سبحان اللہ ہر چیز اللہ پاک دی تسبیح کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ، دیکھو اس کا اللہ اکبر الا یوسف بے ہو بے حمد تسبیح نہیں کر دی حمد حمد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تسبیح کا فرق ہے کہ ایب اور نقص پاکی بیان کرنا ہے تسبیح اور ہر کمال ثابت کرنا ہر کمال ہر عظیم شان نس ذات ثابت کرنا ہے پرانے مجید یہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز تسبیح بھی کر دی اور حمد بھی کر دی شے کوئی چیز ہے جی اگو فرمایا ولا کلا تفکا اور تصویر کمی کوئی لیکن تم اس کی, تسب... ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ولا کلّا تفکا تسبیحا تصبی ہا ہومار ہو جا اللہ تعالی نے اتا نقص بیان فرمایا کہ اناس سمجھ دے نہیں یہ مطلب شور اساں اصا دے اس شور دا شور نہیں لگے بے شور ہی مطلب بے شور سل نہیں نا لیکن اس کمال سبحان اللہ اللہ تعالی طرفوں وہ شعور ہر چیز نو ملیا ہوا جس چیز نہ جس وجہ نال ہر چیز تسبیح کر دی اور حمد کردیے اص تو بے شور آئیں بلا گلا تف کہوں نا سبحان اللہ ہر دو چیزاں دیکھو کہ ہر عیب نقص کو پاک تصویر اور ہر شان والا ہے ہر اگمت والا ہے ہر کمال والا ہے حمد سبحان اللہ ادا مطلب ہے سلب اور اس بات سبحان اللہ پاک ہے عیب کوئی نہیں اس کے اندر یہ سلب ہے یہ کہ سلوب ٹھیک ہے اور کہ ہر کمال اور صفت اور شان کا مال کے سونا دیکھیے اس بات اس بات یہ ثابت کر رہا ہے ہر شان اور سفت نابت کردہ اللہ اور ہر عیب اور نقص کی اس ذات کو نفی کرتا ہے نفی اس بات دو قدرت نے ہر ذرے شعور رکھا ہے اس ذات کے متعلق نفی اور اس بات کا شعور ہر چیز موجود سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ. کمزوری سڈے بلا اللہ دفتر ہوں دسو کلما شریف ویک لا علاح لا علاح نفیو حقیقت ویکو اوہی گل ہر عیب ہر نقص اس نفی لاہ ہر کمال ثابت سابت پہ لگتا ہے جی میں کلما محمد ہر ہر درے موجود پھر کوئی بڑی بات نہیں اگر اس کلم والا ندی پتھرے تو پتھر سمجھ کے پچھان کے ضرورت پڑنے لگ پائے کوئی بڑی بات نہیں تعداد قدرتی شور کا اظہار واہج کا اظہار کا لے اللہ تعالی شہد کی ہے اڑ <تصفح> واہ ہے اور دیکھو جانور دیکھو ہر جانور اپنی طبیعت جانور دے موافق جو کچھ ہے پیتا اور جو مخالف ہے زبان اللہ یہ ہیں یہ آیام ہے ہر چیز میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ آخر انہیں کہ ڈاکٹر نال مشورہ کیا دلیا کھانا دیا نہیں کھانا سبحان اللہ بے شہور مشورے کر کے بھی ہر اگلے دس دے بھائی نہیں کھان لگا لے کر سونگ دیا کسی نو سونگ پتا لگ جا کسی نو جسم محسوس کردیا پتا لگ جسے سندیوں پتا لگی ہر تراہ نظام پوری کا رکھا ہو جی جانور بے زبان ہوں کہ زبان زبان تو ہے موجود زبان تو ہوں بے زبان اچھی کہ چلو زبان بابا بولی ہو مطلب لغت نہیں بولی نہیں حالانکہ بولی ہے گل سمجھ دی اگر بولی اُن کی نہیں تو حضرت سلیمان پیغمبر آن کے کمی شکایت کیسا نزرت سلمان نندیا بولنا دی بولی سمجھائی سبحان اللہ. یہا مطلب پہ پردہ ادھر کھڑا ہے ادھر نہیں ادھر پردہ کھڑا ہے اس رات نے اٹھایا ہے پاگ پیغمبر سمجھ لاکھ پہ نے بولی اللہ ملا ہو منچ تیر دی بولی انہاں نو سمجھ آدھی آن کے شکایت نے جھوٹ بولیاں گا جانور بہائم جن سن ہر ایک ہر ارد اور پرند چرند سب دی بولی آپ دے سن بلکہ تاجدار گونا رضی اللہ تعالی خلیفہ سن آپ مقام اطاف فرمایا کہ جتنے ہر شراب کل ارد اللہ کی تصویر کرتے سن سنتے سن سبحان اللہ سبحان اللہ, سبھان اللہ،, سبھان اللہ، کو خطا ہوئی شہ جاندی رہی تو نعمت سلب ہو گئی سبحان اللہ آپ نے فرمایا اس مقام تد می بڑے عرصے کی مستی لب سامنے بھی دوڑ ڈال ضروری سمجھ نہیں آئی ہو ہوگی منتخمانیا دیبھار اللہ بیشخانی کے is <laughs> محمد شفیع صاحب ہاتھ کی صبح کی شانتی جمان سب کے محمدی ہر شہ بچ اس واہج دا سلسلہ جاری سبحان اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں اللہ و تعالی د محبوب فرما رہے فرمایا میں اس پتھر نو پچھانتا درو پڑدجو فرمانا ایک ہوں قال ایک ہوں ہال قال زبان نال میں بول رہا ہال ہوں فقیر دل دل ایک عجیب کیفیت جڑی قدرت بنادا ہے جس نور کہ وہ جہاں فرمایا فن جن دو رو اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ دے نور نال سنیا اللح آل اللح اللہ دور نال و رخ لینا کہ ہر جا کی یاد کردی اس بارے عبد اللہ توجہ آپ علیہ تو و تسلیم دی ایک کال ایک ہال اے جو سکی ہم ترکی وایو حل ایک ہے تزکیا اندر سترا کرنا ای ایک ہے تعلیم علم دینا ایک کے اندر ستھرا کرنا دو چیزاں تعلیم قال تزکیہ حال سبحان اللہ ہو سکتا ہے توجہ کیونکہ اولیاء اللہ ج حدیث کے مطابق آلولا ماؤ بارہ سات تو لمبے شیخ اکبر فرما کہ آپ سلاحوں تسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ وارہ ساتو نپیچن کسی ایک نبی کے وارس نے او لما یہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے شفتہ شانا نبیاں نو وکھری وکری دئی جی ہند نے او لما ربانی وارس نہ کسی نبی وارث ہو پاکت کام پیسا محمد محمد حضرت السلام دی ولایت ولاسوی د اگر بارش پڑے تو پانی دے ٹوٹتا ہے <با> لحظی لحظی سے. سونے نبی بارش بنے حوالے کیونکہ سونے نے راج کی شیخ اکبر فوائد نے سامنے فتوا تکیا کولی حوالے کر رہا بارے <ملا> <ملا> دار ایک ہی لکھیا ہے صرف آپ دا حوالہ ہی میں کافی سمجھنا <تصفح> دے اعالح گرامی جد گئے نے نا اعالے دے د دے گرامی شیخ اکبر شہ کیا پاک میران دے کول ہزار میرے کو اولاد کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ لوہے محفوظ تے میں تھکے تیرے حصے دی اولاد اتے نہیں تھی ل میرے کوڑے کو پتر تیرا پوتر اتح ل میرے کو پتھر کانڈ چ تو تڈ اپنی میرے کانڈ نہ لا دے میں پری جا پا روس پاک میرا نے دتا سی ان نام شیخ اکبر اللہ، سلسلان اللہ، سلسلان اللہ، سلسلان اللہ، سلسلان اللہ، جو, اے اللہ جو دے شیخ اکبر فوائد درد کر رہا نبی پاک نے فرمایا اگر حضرت عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا میں اٹھتے لو از داد یقین لطو رفل ہوا ہوا میں اٹھتے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اشاولیا جماعت کئی بچ ہوٹ دینے وہ کیوں اٹھتے ہیں نہیں کہ حضرت عیسا سے یقین ویاد ہے نہ فرمایا گل اصل کہ سڈے کو محمد ہی جو آ گئی یقین اندا ہے لیکن اصا وارس ادھر بن گئے فرمایا یہ سمجھو جی استاد کسی جگہ مہمان بندلف جتیا چکی فرد جیب استاد جا بیٹھے گا جتیا شگرد اتھے ہی جا بیٹھے گا مطلب نہیں کہ مہمانا مہمانا استاد لگا گیا ابھی جہاں بھا بینا نصیب ہویا محل خدمت دی وجہ لا فضیلت دی وجہ لال نہیں فضیلت استاد نو اور مہمان نو ہے لیکن اینو جو لب ہے پیا خدمت دی وجہ لال فرمایا یقین شان فضیلت حضرت عیسیٰ دی اچھی ہے پر ایسا خدمت جو محمد باغ کی سال یہ لگ اللہ منا پرندی بولی پرندیاں پر منتخ منطق والے آخر انسان صرف ناطے قرآن اور اس نقطے نو صاحب روح نے تسلیم کیا لکھا ہے اللہ اور انہاں لکیا ہے انہاں انسان کی فاصل کوئی ہوگی جو ہوگی بات نہیں جی ایک بہت بڑے غوث ہوئے ہیں ان پڑھ دباغ رحم سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ملبان اللہ تعالی بین شریف لکھے یار کم وہ خلفا کر تو فرما نے کئی میں مینو وضو کرنا مشکل ہو ہے اس واسطے کہ ہر پانی کے ذریعے اللہ اللہ کا ذکر آدمی مطلب واقعی ہر چیز ناتے ٹیکی اور وہ بولنا با بس سونے لاباتے نشانہ تو سدکے ہزار میں تو حیران ہوں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شور رکھا ہوا ہر بے اللہ خلیفے خواجہ درخت چیٹے اٹھ کے چلے گئے آپ فرمان نے درخت تینو حیا نہیں آدمی میرا مرشد تیل تھلے بیٹھا تلے ہرا ہو گیا اللہ اللہ پیارے کیا چیز ہند درخت نوارا کر چڑ دے بندے بھی چپ کر گیا کہتی کرامت بیان کر رہا سا کہ آپ شیخ اکبر لاجدارِ گولڑا نے لکھیا ہے کہ شیخ اکبر غوث پاک میرا دے سلبی یعنی پشت تو عطا کیتے بیٹے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکھا آپ کا جی. دلیل فرما لڑتا بھی دلیل سبھانا سبھانا بے شک واہ کال فیحال سمجھو ذرا یوزی نبی دو کم کر دو تعلیم دل دے صاف بھی نے کوئی برتن بھانڈا ہو سو صاف کر کے پھر سبحان اللہ دل دے کے بانڈے صاف کرنا صاف کر کے پھر علم دا نور دینا دو کم لگے حال دل دا کال ہوں نبی پاک کے دو وائرس چل پا گیا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 عالم بنے بیان کردے سنا ہزور نے یہ فرمایا ہے لیکن ہوں یہ حال کہ وہ پڑھتا ہے میں سنتا ہوں یہ سننے والا حال جہارس کون نے وہ اللہ ریلی وغیرہ جی بیان کرے تو مولوی جی کر کے بخا میں ہاتھ جوڑ تھا جی کو میرے والی بیٹھا میرے نبی گلدی تنا نوی می ہر تصرف سے نا تو تین یہ سارا کچھ سوڑی چن لگ بینے. اللہ، اللہ، ہوئے وہ سرو جمان آی گل اتھاخہ کرداخ بے شاخ اللہ تو حال دارس کال دارس کال بھی ہےاشا اللہ فرمائی اللہ سبحان اللہ یہ نو فرمایا پیر باہو سرکار نے فرمایا تن من یار میں شہاد مجھ آ گیا وا یہ یہ خاص پھر دو قسم کنیاں دو قسم سبحان اللہ واہ یہ خاص دیاں پھر دو قسم دو قسم ایک ہے احکام شریعت وحج یہ کہتے ہیں نی واہ تشریر شریعت بنانے کی وہ جو ہے شریعت یہ احا... ہوں صرف نبی اور رسولا متعلق ہومت متعلق ہوئی باہج یہ نبی نال خاص رسول نال خاص ہو دوسری ہوں غائب دیا خبر دی غائب دیاں گلا اللہ تعالی دی دی مارفت سفات اسما معرفت اللہ تعالی دی پہچان دانا دی صحیح عقیدہ دینا ہے جی اچھا ادھرو شریعت بنا سی لیکن ادھر آ گیا شریعت بچا شریعت سمجھ بچا شمشان اور, اور غیب دیا گلا نفے نقصان دنیا دہج آئی او اولیاء سے ایک توجہ نہیں فرمائی نہیں یہ واہج دی, دی, دی فرشتے نال بھی دی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 فریشتہ مقرر کر دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ <سؤال> سبحان اللہ وہ فرشتہ ان کو سیدھا رکھ دے حسان سبحان اللہ خان حضرت حسین کو آپ نے دعا دتی اور فرمایا حسان تو بولیا کر نہ لکھیا کر جبریل یا مین ترے نال لیکن ہوں جبریل نبی صفت شانہ سمجھاوست ناڑ شریعت سمجھاوست ناڑے شریعت بنا نبی دال شریعت بناو جبریل بناوڑی شریعت شریعت بڑا دے سلسلے ختم ہو ہوگا خاص توجہ نہیں فرمائی بچا ملالی دے سلسلے جاری نہیں اگر کوئی مرلے ورگا بکواس آستے اٹھے تو کھڑا سلسلہ اتلا مہر آ جا کے بخا گئی فکیر آ گئی کسی مومنٹ سے میم سمجھ نہیں آئی پتا جس بندے منہ چی سونی گل نکلتی آئی پڑی بھی نہیں وجہ دل رات کا ایک رابطہ کا غیر محسوس ہے انہوں نے پتا ہے جنہوں اللہ تعالی نے پڑیا بلکہ سید عبد العزیز دباغ فرماند نے ایک شخص سے کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ادور دسی کہا اچھا این جہ ہاتھ ماریا فرمایا کٹ دیر تو بعد بہت سجدہ خیر ماسوس تارا سمے جیڑ ہر سینے میں <laughs> <laughs> وجہ <تصفيق> سونا <تصفيق> بچاون دی بناو دی, دی بناو دی اور شریعت بچاون سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر و کبیلا یہ سلسلہ اولیا کو لے کے مومنین تک چلتا سبحان اللہ ان لہو لہا فضون سبحان اللہ جو ہے نفن الکر سبحان اللہ انا لہو لہا سبحان اللہ اسا اتاریہ ذکر سبحان اللہ اسا وہ آفظ قلم اقبال فرما ہے دسدیا ذکر کا لفظ ذکر کہ ایمان محفوظ میں دا محفوظ دا دستا ہے کہ ایمان محفوظ اللہ کیوں محفوظ کہ ذکر ہوں ذاکر نا ذکر ہے ذکر کرنا تو یہ ہے ذکر ذکر کر حفاظت اللہ تعالی اس ضمن چیز اور او یہ بھی خیال کر پویا نی ये ले कुछ गाल निकले दे आके भाई आई भाई। <laughs> ए आखनेज कोई नहीं <laughs> लेकिन ए पता समझ लग पे किधरे میرے کوئی فرشتہ ہوا نبوت بھی آئی یہ گل نہیں اگر ان چاکھو یار اللہ تعالی گل تو ٹھیک اللہ بے شک سمجھ نہیں آئی اللہ دا شکر اللہ تعالی میری سمجھ اللہ خیر تو ارد پیا کرنا کبلا ہوں واہ جڑی شریعت والی واہ جی نبوت والی پاک نبوت یعنی شریعت بناو آلی یا شریعت بچا بچا سمجھاولی شریعت بناو آدھے کھلا نبی رسول کو ٹھیک ہے سمجھاو بچا کہ کھلا اولیاء تو لے کے ٹھیک ہے نبی وہ کی بن گئے نبی جہی سمجھاو آ بچاو آی جہ یہ بن جا نائ بے نبی یہ نبی دا نائب بن گیا سبحان اللہ, سبحان. اللہ, اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے امامت کا بسوخی کا روح دلندی کا جی اجلاس اس چناس پاک نے یہ ترتیب رکھیے کوئی چھوٹا کوئی اس بڑا ہے کوئی اس وڈا اللہ تعالی نے دسیا انارے نام سراہتن فوقا کا کل ری علم علیم ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہر علم والے کے اوپر علم والا یہ ترتیب دستا ہے پیا انسان ہی انسان بے آزاد ایک اجدا ترتیب پیرا تو لے کے سر تک احمد سارے تو اچا دل سبحان اللہ سبحان اللہ پورے جسم کا سردار بادشاہ یہ ٹھیک ہوئے سارا جسم ٹھیک یہ غلط ہوئے سارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک یہ عدیش کا حکوم ہے جیسا دو کلو اور جسم ددر آ گیا امام پورے جسم دا امام بن گیا پیشوا بڑا بن گیا بار دہان چیخ کلا کب سب تو اچا کھڑا ہے سورج جہاں ہر پاسے فائد ہے چاندنے بھی سبحان اللہ نور ال کمر مستفا دوم نور شمس آج سیاد میں سے سبحان اللہ کہ کمر نور کے حاصل ہوں سورج اللہ تعالی نے کمر ایسا نہیں بنایا کہ خدے بھی چمک کے نہا بنایا کہ سورج جن سامنے پھرے چمکن لگ پی باقی چھوٹے سجانے پتھر شاہ شاہجہ ہیا سب تحران ایسے طرح انواع ترتیب اجناس ترتیب اسی ترتیب تحت اور فرشتے جہاں سارے فرشتے اللہ چھوٹے تو چھوٹے بھی ہیں درمیانے بھی ہیں سب تڈا جبرین بہت تسلیم جبریل سارے فرشتہ دردار آ گیا چھوٹا پوچھے تو نہیں دس سکتے فرشتہ کیڑا چھوٹا لیکن وڈے تو وڈا دسا گے جبریل نے کیونکہ اللہ تعالی دسا ہوا ایسے ترحی چار کتاب سبدار کون قرآن پا پھر قرآن سارا کلام الہی پھر قرآن دا بھی ایک دل ہے سردار وہ کون ہے آپ نے بڑی تفصیلات لکھا اختیارات فرمایا اختیارات اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز بنا چیز کی جانا چاہتا بہت لما مسلا سب ہوں آ گیا انسان تمام مخلوقات نو نرجیحتی صرف نو طبقات بڑا نبیاں طبقہ الا نبیا کا طبقہ جبریل امین افضل ہوا ہے فضیلتا بندی ہے صرف علم دیان صرف جبریل کیوں افضل نے ہر مل فرشتہ کسی اللہ امر امین لیکن جبریل اللہ دے علم دا امین کی خصوصاً کہڑا علم وہ شریعت تریقت دا حقیقت دا اے علم دا امین جہا لے کے آدھے تاہد نہ ہوئے روحل ادس تاویت کی مدد کی امدادی بنا دتا روحل امین روحل کیوں علم کا امین یہی ہے چار کتاب بران کی کیونکہ اس کا علم آلہ ہے پچھلیا دا علم ای قرآن کا ایسا علم ہے جڑا پچھلیا قرآن دی کیوں ہو گئی علم تا کر کے آپ نے فرمایا علم تو علم ولینا ول آخری میں اگلے پچھلیا دے علم جان ل علم وجہ ٹھیک ہے قرآن دی فضیلت کس وجہ ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے سن کے جا سارے واہ واہ واہ واہ آیا ہوا نمیا بچ سارے رسول اگر انسان بچ دبکہ اعلی نبیاں لے تو نبیا بچ ایک دات ایسی ہے جڑی سارے نبیاں تو آلہ چھوٹے نبی نہیں دس پر بڑے تو بڑی نبی کا دس سنے والا رسول اللہ, اللہ تم نبی پر سڈ نبی دے شریعت کسے کو سلاد کیوں ہر نبی جو لمبے آ نبی نبی نے بزرگ لکھا بہت لکھیا تاقی کرا لیا نے فقیر سوفی اللہ ولی بیر باہور کے شیخ اکبر ورگے غوث پاک ورگے سب اس گل متفق نے کہ تمام نبیاں دے نبی نبی پاک نے کیوں کہ شریعت جڑی اللہ تبارک و تعالی دتی توجہ اللہ تعالی نے جڑی شریعت دیتی سب تو پہلا شریعت اللہ تعالی نے نبی پاک نو عطا فرمائی اپ دی روح مبارک نو عطا فرمائی پھر فر دی روح مبارک دے وسیلے دے نال تمام نبیاں نو او شری حصے دے مطابق ملدی رہی اے نبی پاک سرکار بھی شریعت کدی رنگ بدلیا ہے بابے آدمے حضرت جنوب منسوخ رنگ بدلیا نبی باغ دی واری آئی ہوں آپ نے پچھلیا جہی پچھلے کو پچھلے کو نبی نے سرمایہ جی، قرآن کا پچھلیاں کتابیں جنہیں پچھلیا سارے جاوا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک, مبارک فیض دگی آئی ہر کتنا ہے, سبحان فرق سبحان ہے سبحان نبی پاک جنہ چیل ظاہر نہیں ہوئے جسم شریف ہج مبارک نہیں آئی چیل نبی پاک نے نائب وارث نبی سن ہر نبی نبی پاک نائب بھی سی، خود نبی بھی سی آل <سؤال> جد نبی پاک مبارک جسم جا گئی ہوں نبوت کا سلسلہ بند نبی بند نے پر نائب چل رہے نے پہلا نبی بھی سن نائب بھی سن سہارے علی برگے نبی نہیں پڑھ لائب ضرور سہلا سہلا سونے درویش ح سد لائی سلام آبنی دمح دیپک کر دھوے اندر فرما دے مبشرم رسولیس مہم میں بشارت میرے بال جا نام احمد ہونا شارت دینا بشارت میں احمد ہونا ہے آپ دی روح مبارک ہر پاس فیض دیتا ہے شریف احمد تے میرا نام محمد زمین محمد محمد کا سب تا تعریف کرنے والا حمد کرنے والا سوال اٹھا زبان اور تعریف کریے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیا تو تعریف بہتی کرن نے. عمر حضرت نبی پاک 63 سال عمر شریف 63 سال بچپنے تو اگر حمد ہونی ہے قربان جانا حضرت تین علیہ سلاح دو تسلیم آپ ایک ہزار سال عمر شریف ہزار سال اللہ نے حمد کی انہوں دا لقب احمد نہیں نبی پہ گر احمد سب زیادہ حمد کرے نے میں ویخ بدرو فرما بہبال با حدیض حدیث کرتا ہے اللہ دے ولی مریدا دا دل روشن ہوں ایمان جنا ذکر فکر کر دے ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں ادھر بھی لکھی ادھر بھی آپ روح لروا چرما آپ شریف روح مبارک نے پاس دتا ہے ہر نبی نو دتا ہے ہزار سال تاریف ربح لائی سلام کر پچھو فائدہ روح مستفا جن جن حمد کرنی پاک نبی کے خاتے بچ بالو <ملوزن> جنی کوئی کر سک گئی ہر تکبیر سارے رسالت سارے حیدری سارے ہوسیا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خاجہ شفیع محمد چشتی صاحب جو ہے شاہ صاحب امام شاہ صاحب محمد شفیع صاحب اگر کوئی محلانگ نبی لمبا نبوت جسم چون تو بعد ہی ہونی 40 سال تو ارے بھائی امت کے لیے چالیس سال کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ پھر نبوت رسالت بہ فرق کے ذرا جی سبحان اللہ دوسروں کو پہنچا دو یہ رسالت ہے سبحان اللہ فیق شرا اکبر اخبر ہے اس کے اندر امام فخر الدین رازیم شیخ صدر الدین قونوی اور محققین کا مذہب انہیں ہے اور آپ متفق ہوئے کہ بعد وہ تو علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ظاہر اس میں بات ابولاہر بلواہر روحان اللہ اس میں کے ساتھ نبی عالم اربا میں فیض بانٹتے رہے اس میں ظاہر کے ساتھ جسم میں آ کر اللہ سبحان اللہ دلیل دے رہا سر احمد سبحان اللہ یہ تو اشارہ ملیا سمجھو سبحان اللہ یہ تو اشارہ ملیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیا نو فیض دن والے نے تا کر کے ہمدہر <سلام> اللہ سہار اللہ سہار اللہ،, اللہ امت درو پڑے امتی نو سبھا نبی کا مقام بدیا شرکی ہو رہی اور توجہ ذرا احمد تو ایک اشارہ نبا کیا آپ تمام کو فیض دینے والے توجہ ہے نا دوسری گال سمجھو آپ نبی و لمبیا نے اور باقی نبی نائب اور نبی ہیں نائب اور نائب ہیں نبی ہیں نبی ہیں نائب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اونے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 اس واسطے محفوظ رکھے پھر لیا مدد نیڑ لیا الہباد اولا شریف مولا نے <تصفح> آلو آلو آلو حضرت میرے نبی تو بعد آیا ہے، میرے خاصا تو جیم تعداد آیا ہے، میرے حبیب تعداد آیا ہے، اے نبی بھی <تصفح> نائب بھی ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہے نبی وصف نبوت نار متصف ہیں لیکن ہے نیب طا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے ہی عمل کرنے اپنی شریعت دے عمل نہیں کر جدو امام مہدی پاک دے دے آپ نے جد مینارے اترنا حضرت امام مہدی مسجد دے اندر موجود وقت داؤ نماز دا, دا جانے امام ماہد ارد کر نماز فرما پڑ پڑھاؤ آپ فرما گے نہیں تسے محمد بولنا نار ان پچھو نمال پڑنگ امام مہدی سبحان اللہ تاکہ پتہ لگ جا نبی بھاوے آج نبی ہے مگر نائب سبحان اللہ چین اصل نبی ہوا شاید بندی مذہب امام دے کتاب تحویر الناس جڑی نا وہ تو ہے مسلے لکھی پی دا بلاتا بل انچا سمجھانا ادھر ہاتھ کی پیا بولو اے ویکو میرا ہاتھ جدر جدھر جا رہا موبائل ادھر ادھر لیکن یہ حرکت ہاتھ دیے موبائل دی نہیں موبائل پی کل نہیں رہا وہ کہنے جیوی ہاتھ حرکت کا ہے موبائل نہیں اسی طرح محبوبہ خدا سید المیا یہ اصل نبی نے باقی مطلب اصلی نبی آپ نے دوسرے اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں یہ ایک اور بات اس کو کہتے ہیں واستو ہمارا مذہب واسطہ فی ثبوت کا ہے واستو کے کی کیوں دیتے اور موبائل ایسے وہ موبائل بھی ہل رہے ہیں کہ نہیں ہوں ہاتھ پکڑ کے موبائل ہلا رہے ہیں ہاتھ بھی ہلتا ہے موبائل بھی ہلتا ہے نہیں کہہ سکتے موبائل نہیں ہلتا ایسے کہہ سکتے موبائل نہیں ہلتا ارے بھائی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں سبحان اللہ نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں بھی حقیقت میں وہ حقیقت میں نبی لیکن کل پہل پہلد اور موبائل پہل دہل دے حقیقت لیکن اتنا فرق ضرور ہے یہ میرے ہاتھ کی حرکت اپنی اگلے نو د یہ آدمی دل <سؤال> نہیں آخر کسی نبی نو نبی نہ آخو نہ وہ نبی ہے لیکن فرق اتنا اللہ تعالی مستفا نو بنا ہے مستفا پاک کی وجہ بن گئے پیسے نبوت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے لیکن ادھر راتی ہے ادھر اتا ہی ہے فرق یہ ایک اور بات ہے کہ پھر سلسلہ جا کر ذات حق تک پہنچے گا کیونکہ وہ خالق اور خالق ہیلت ال اور منتہا ہوتا ہے لہذا رکنا تو اصل تو دوں سارا بولو شیخ اکبر لکھ دینے हजरत ए सैयदनाई सरूल सलाम क्या मत आन आप शरीफ यानी उठना दो बार होने सुहा इक वारा नबियागे एक वारा बार मोहम्मद पाग द उमत चार سبحان اللہ سبحان اللہ عشر دو بار ہوگا سلامات اللہ وسلام علیہم سبحان اللہ کباب اب حم علیہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نبی کی بنیا نائب بولو نائب اور نبی نائب اور نبی یا پہلے نبی رکھو بعد میں نائبی بعد میں نائب ہر نبی نائب نبی نائب اور نائب ہوا آگ نبی سرکار دلو مبارک جسم شریف چاوڑ کو بعد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 اسی شریعت کی آئے گی جب کے سینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ نہیں آ سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبھان لان خنزیر یک صرف سلیم اللہ خنزیر قتل کریں گے آپ سبحان اللہ سلیم کو توڑ دیں گے یاد آتا یادا الجیا تھا نبی پہلو دس گئے کیوں دسیا یہ کرنا بتاتے تو اگلے سمجھتے دیکھا ہے یاداول تھا تو اس کا مطلب ہے یہ تو اصلی ہوئے خاتم النبیین جن کو ہوئے شریعت آ گئی نبی پہلو دس گئے تھا کہ پتہ لگے متبعہ ہو کے ہونا ہے نبی کہ میری شریعت ہی اگے ہوئیں لیکن میری شریعت حکم دو نے ایک حکم ہے حضرت عیسیٰ آنے تک جزیہ وصول کرنے کا دوسرا حکم ان کے بعد آنے کے جزیہ کے لینے کے سلسلے کا انتخاب سبحان اللہ سبحر اللہ دیا نہیں لے سکتے کیا بات تو شریعت ہی ناسک منسوخ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ ناسخ بنتے تو نبی بتاتے نا توجہ نہیں فرمائی تا کر کے سید صلی اللہ علیہ وسلم سلسلبیاں بشارت ہر نبی بھی پر کسی نے یہ نہیں آخیا ان کی شریعت کی شریعت توجہ یہ نہیں فرمایا کسے نبی نے میری آئے شریعت سبحان اللہ اگو اے شریعت ہے سی مک جائے گی چل جائے گی لیکن یہ کسی نے بتایا کیوں شریعت ہے دس دن دیکھ ایری بن جانی نبی باغ نے بتا دیا تاکہ پتا چلے کوئی ناسخ نہیں ساری شریعت کسی نے بدلنی اللہ پایا شریعت کا حکم اتو تک اس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ لے مان اللہ ہوں سبحان اللہ اسار کا ہویا کہ نہ ہویا سبحان اللہ جو بزرگ لکھیا مطابق ہویا کہ نہ ہویا سبحان اللہ بلا کاؤ بنا a un lato سبحان اللہ گال کرنے لگا نقطہ سمجھ لو سبحان <اللہ> نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ لوگ جانے امت جانے نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود جانے آنے آنے آنے آن اللہ آن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ جھولی فرماند سبحان اللہ کتا بابا جہاز نبی سبحان اللہ تعالی نے نبی بنایا کتاب دتی ہے نبی بنایا شیخ اکبر لکھ اللہ جلد نمبر چوتھی سفر نمبر پڑھنا شاہ تشریف بیٹھے بابا جیسے مطلب بڑی احتیاط بولنا پی رہا ہے پچی سفید آپ لکھ دیں فناتا بے نبوت ہی فی وقت ہار سبحان اللہ میرے وقت ہاں اللہ سبحان اللہ فرمایا اپنی نبوت دا اعلان فرمایا فی وقت ہاں نبوت وقت دے وچ سمجھ اپنی نبوت کے وقت یعنی کی مطلب فرمایا آپ ویخ رہے سن جان رہے سن کہ میں جس وقت اعلان کر رہا ہوں، میں اس وقت نبی ہوں لیکن جلے حاضرین سن ان پتہ نہیں سن حاضرین وفی غیر وقت حاضری حاضرین سمجھتے سن نبوت کا وقت نہیں آپ سمجھتے ہیں یہی وقت ہے بولنا معلوم ہوا نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے وہ جانے سبحان اللہ وہ جانے میں ربی ہوں دوسرے جان ہے ضروری اللہ السلام سبحان, الل سبحان اللہ نبی نے چاریا سال بال فرمایا کن تو نبی سبحان اللہ کن تو نبی جاؤ چاریا سالا تو بعد فرمایا میں نبی ہوں آدم رو جسم سن پیار نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ چھولے اندر بولدے نے وقت نبوت دے فرما دے میں اپنی نبوت وقت جی بول رہا ہوں نبوت وقت جی بول کے فرما دے وجہ نے نبی مح اللہ تعالی نے نبی بڑا بولتے ہیں خدا دی باری چاریا سال فرما جائے بولے لیکن لفظ فرق میں ایک جو لفظ فرق ہوں میں رتبین فرق نے مجھے نبی بنایا ادھر فرمایا میں نبی شا معلوم ہوا اعلان چالیس سال تو بعد ہے اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ, بے شک, آخا, بے شک علم حاضرین کو چالیس سال کے بعد ہوا سہار اللہ آپ کو علمان اللہ حضرت عیسیٰ کو علم اسی وقت ہو سہار اللہ یا اس سے پہلے پہلے کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن ان ضرور ہے اس وقت ضرور ہے سہار اللہ حضرت السلام سلام فرما رہے اتو نفی نہیں ثابت ہوں سبحان اللہ لیکن اِن ضرور ہے کہ اس وقت ہے میں نبی وقت بولنا اس وقت ہے اظہار اس وقت سبہر اللہ تقبیر سارے رسال سارے حیدری سارے غوثیہ حضرت جنباً علامہ مولانا مفتی فضل احمد جشتی صاحب بادہ شفیع محمد جشتی صاحب جنباً جنباً جنباً ادھر دیکھو سبحان اللہ, جی اللہ بزرگ فرماتے ہیں سبحان اللہ خوش تف ملو سبحان اللہ قرآن و حدیث کی نصوص حت المکان ظاہر پر محمول رکھا جائے گا پھیرا نہیں جائے گا سبحان اللہ قبلہ جی تو حتل امکان اب میں پوچھتا ہوں یہاں محال کون سی بات ہے سبحان سبحان اللہ اللہ جب یہ پھیر رہے ہو اقوال کی بات نہیں پتہ نہیں کیسے کیسے قول ہوتے ہیں سنتے ہوئے کام پھینک کر نفرت کھا جاتے ہیں کہ یا مجھ جو ہو لسما خود کانچارے کی اقوال آتے ہی رہتے گلا سب اللہ بنا کون سی دلیل ہے <سؤال> مجھے بنائے گا اگر کوئی کہے کہ ہم چالیس وجہ بات یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد فلاں فلاں فلاں تو یہ کیوں نہیں کہتے آتا ہے ناہول حکم ہے اگر قیاس کے ذریعے ہے نس کو پھیر رہے ہو تو نس کے ذریعے نس کو مظاہر پر معمول کیوں نہیں کر دیتے ہسٹری جم کے ہسٹری جی حضرات کو یہ بھی پتہ ہے تمام مولیا صوفیاء اس بات پر متفق ہے کنے کنہیں محکی کا کر چڑیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو نائب بنانا بھی ہے وہ بھی تو سمجھا چکیاں کہ نہیں سب ادھر دیکھو سبحان اللہ واجلانی نبی واجلانی رسولہ نہیں رسالت چالیس سال کے بعد اعلان ہوتا ہے تو جناب ہاں <تصفح> بار <تصفح> جی شرفکا اکبر اللہ الامام فخر الدین الرازی الحق الحمد اللہ قبل من ماکان علابی صلاحت والسلام وهو المختار عند من لم احمد المحقینبی قتّ كان في مقام نبوۃ قبل مقام رسال من عليه فی شرح الناس فی على ان بال اشارہ الى انہو من يوم متصفن بالنعت بل یدلو حدیث فی عالم قبل خلق الشفا خارو لا الحمل وسط ہی میرے خیال یہ میری ازمایا بال تفسیر تجا چاہ لو بزارے پتا نہیں جواب آ نہیں میرے خیال سے اصل سجدہ نے گلائم ہوں تینوں میرا تیرو جی گل جو بزرگ کی سمجھ آڈی اور دیکھو سبحان, اللہ سبحان اللہ شیخ اکبر دے بیان لے مطابق سبحان اللہ حضرت السلام اس وقت جہاز دعوے فرما رہے کئی ایسے جنہ متصف لے اور شاہ خی پڑھ لکھ سلام والی یو محل ویو ماموت ویویہ میرے سلامتی جمیا وم تو جس دن فو تو لگا دے جھے مظاہرے بول رہے تھے آخر نبوت ملنی یقینی تھی تو یقینی کو بھی کبھی ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کیا موت شخصی شخص تھی موت کبھی یقینی سی آخر مو میرے یوم ماموں تو جس دن مرا گا یہ نہیں فرمایا جس دن میں مر گیا ہوں ساضری نسر چی نہیں ملی آ فرماند نے میں حمال ہو فرانخری بھی آ گل آو کہ نبی دوسرے نو روک دیں پھر کر دیں آم گلا وہ روک دے حضرت اس ویل روکیا بھی کس گل تو اگلے تو مت لائیے آپ فرمانے یوما بلب تو میں جس پیدا میں سلامتی معلوم ہوا نبی اپنی روکنا شریر بن گیا فرمایا اور مینو اللہ تعالی نے اپنی والدہ نیک سلوک کرا بنایا احسان اپنی نیک نیکی نیک نیک پہ کرنا کی نیکی پہ پیا کرنا والدہ تو امت پہ لگتی ہے میں میںاگ دیا بیان کرا نیکی ہوگی کتنا ہوا نیکی یہ خالی اگا ہونی ہے جس دن پیدا ہوں اس ویل میرے پاس میں پیدا ہوتا موت جس دن میں فوت ہوا گا موت گی مران گا دسے خبردار اور تصویر وقت مین آخر سولی لگا قتل ہوا ہے قتل نہیں ہوا نہیں ہوا گا یو ماں اموت میں اس تہمت ایپ تو اس ویلی پا میں پولہ چ لنا پس اٹھا گا می جی بے یب آبوت آ جدو اٹھا گا اس وی ساری شانا نال ہوا می تو اپنے خاتمے تو لے <سؤال> کے قیامت آن اٹھنے تک سارا <سؤال> کچھ ہو باقی پتا اپنے ربی نئی رکھنا اور تم پر میرے آپ کا یتن سہی اور دوسرا امام امام شافی تیسرا امام امام شافی فرما رہے اللہ تعالی نے جو شان جو موجود کسی نبی آڈر یا اسرت عیسا بات نو ساری خبر بچپنے آپ نہیں چلو یار اس منو اس بعد نہ منوی رہی شاہ سب کے بلند بلنگ